اور اس گمان میں ہیں کہ کوئی سزا نہ ہوگی تو اندھے اور بہرے ہو گئے پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی پھر ان میں باتیں رے اندھے اور بہرے ہو گئے اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا